سہری کے بارے میں یہ آپ سیئرس کر دوں کہ ہمارے گھروں کے اندر میں مسورات سے خاص طور پہ کہتا ہوں کہ ہمارے گھروں کے اندر ایک یہ ہماری ایک عادت سی بنی ہوئی ہے کہ ہم شہری آخری وقت تک لے کر جاتے ہیں اور عجیب آپا دھاپی بچی بھی ہوتی ہے آخر کے اندر ادھر سے اذان ہو رہی ہوتی ہے ادھر سے آخری آخری گھونٹ چڑھائے جا رہے ہوتے ہیں شک ہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں روزہ ہوا یا نہیں ہوا کسی کی چائے رہ رہی ہے کسی کا پانی رہ رہا ہے اور آخری وقت کے اندر ایک عجیب افراتفری اور ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے جب آخری چار پانچ منٹ ہمارے روزہ بند ہونے کے آتے ہیں یہ یاد رکھیے گا کہ آخری پندرہ بیس منٹ یہ خاص دعا کے وقت اس وقت میں دعا کے علاوہ کسی اور چیز کے اندر مشغول ہونا قیمتی چیز کو ضائع کرنا اس لیے اپنی سحری کا بندوبست ایسے کریں کم سے کم کم سے کم آدھا گھنٹہ پہلے سحری بند کر دیں زیادہ بہتر ہے کہ اس سے بھی پہلے بند کر دیں مردوں کے لیے کیونکہ خواتین نے بھی تو تحجد پڑھنی ہے مردوں کے لیے تو یہ سہولت ہے کہ جب خواتین اٹھیں گھروں میں تو مردوں کو اٹھا دیں جب تک خواتین سہری تیار کریں گی تو مرد تہجد پڑھ سکتے لیکن اتنا وقت ضرور ہو کہ خواتین بھی تحجد پڑھ سکیں ان کی تحجد کیوں چھوڑ جاتی ہے شہری کے بندوبست کے اندر اور آخری وقت میں سہری کرنے کی کتنی خواتین ایسی ہیں کہ رمضان شریف میں تحجر پڑ پاتی تو معمول بنائیں کہ شہری جو ہے وہ آدھا گھنٹہ پہلے یا پونا گھنٹہ پہلے جو ہے وہ ختم اور پھر تہجد خواتین بھی پڑھیں گی اور آخری پندرہ منٹ یہ تو خاص کر لیجیے دعا کے لیے اس میں سارے گھر والے اگر اکٹھے بیٹھ کے دعا کرنا چاہیں تو اکٹھے بیٹھ بچوں کو بھی بٹھائیں اور بچوں کے بھی ہاتھ اٹھوائیں در شریف جس گھر میں اس وقت میں سفید داڑھیوں والے بوڑھے اور سفید اوڑھنیوں والی بوڑیاں اور جوان مرد اور جوان عورتیں اور چھوٹے بچے اور بچیاں سارے اس مبارک وقت میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے وہ گھر اللہ کی نگاہوں کے اندر کتنا چمکے گا اور کتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس گھر پر خصوصی انعام ہوگا اس لیے اس وقت کے اندر بچوں کو بھی تھوڑی سی عادت ڈالیں کہ وہ اس وقت میں دعا کریں اس آخری وقت میں بچوں کے منہ کے اندر سب لکمینہ سے ان کو اللہ سے منگنا بھی سکھائیں کہ کیسے انہوں